اور اگر وہ کام رکھتے تو ریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رسک ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے انچی سے ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں